شہید اسلام ڈاٹ کام خالف کلو ہر چیز کی پیدا کرنے والا ہر چیز مخلوق اور دعا ایمان بھی لاتے ہیں اور ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے ہیں کہ ہمارے پروردگار نہ ٹیڑھا کر دے دلوں کو باب اس کے کہ ہدایت دی تون نے ہم کو اور بخش واسطے ہمارے اپنی طرف سے خصوصی رحمت رحمت کا منع اس لیے کہ بے شک تو ہی تو وہاب ہے بخشنے والا ہے اے ہمارے پروردگار دیگار یہ سب دعا ہے بے شک تو جمع کرنے والا لوگوں کو ایسے دن میں قیامت کا دین کہ نہیں کسی کے سوں کا اس میں بے شک اللہ نہیں خلاف کر دے بادے کا ان کا فروغ تخویف اخروی تخویف اخروی اور ابو ہارسا بن الکما پادری کا رد ابو ہارسا بن الکما پادری کا رد بھائی اس نے کیا کہا تھا ابو ہار صاحب نلقمہ نے کہ بادشاہوں نے ہمیں کیا دیے ہیں مال دیے ہیں حضور پہ ایمان لاتے ہیں تو سارا کچھ کیوں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مال و اولاد خدا کے مقابلے میں تمہارا کام نہیں آ سکتے اللہ کی غریب سے بچا لیں گے جس مال کی خاطر تم دین کو چھوڑ رہے ہو بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہر کے نہیں کام آئیں گے ان سے ان کے مال نہ ان کی اولاد من اللہ شاعر اللہ کے مقابلے کچھ بھی اور یہی لوگ ہوں گے ایندھن آگ کا آگ میں جلیں گے تو اولائے کا ہم بقو اللہ یہی لوگ آگ کا ایندھن بنیں گے یہ میرے عزیز کون سی تھی تقریب اوخربی آگے تخویب دنیا بھی ہے تخویب دنیا لیکن ایک کدا بال فرعون ہے نا اس سے پہلے دا بہم کا لفظ معذوف ہے مبتدا معذوف ہے کون سا لفظ ہے دا اب کا دا بال فرون دا بہم کا داب آل فرون معاملہ ان کافروں کا مثل معامل آل فرعون کے ہے اور وہ لوگ جین سے پہلے تھے قزبو بیاتنا بی یہ بیان معاملہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا قبضبنا بی بیان معاملہ کہ ان کا معاملہ کیا تھا انہوں نے بھی جٹلایا ہمارے آیات کو فراؤن کے نے متعلق نتیجہ نتیجہ تقزیر پس پکڑا ان کو اللہ تعالی نے بس و گناہ گئے اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے یہ سمجھ آ گئی نہیں تو ان کی حالت ان کا معاملہ فرون والوں کا ہے کل اللہ زین کا فروح تو شرون اللہ آپ نے نظم و کے اندر بے ہی یہی پڑھا تھا کہ کلین کا فروح ستلابون یہ تقریب دنیا بھی آئے او تو شرون علا جہنم کیا پڑھا تھا تقبیر یہ میری چھوٹی کتاب میں یہ پڑھا ہے نا لیکن میں اس کا عنوان مختصر دیتا ہوں وعید دارین کیا وہ بھی صحیح ہے پل نقافرو کہی کا لکھو دونوں داروں کی وعید تو دونوں آ گئے نا تقبیر دنیاوی بھی بھی آ گ خلاصہ وعید دارین اس دار میں بھی وعید اس دار میں بھی وعید تو کافروں کے لیے وعید دارین ہے اور ہمارے بزرگوں کے لیے کیا ہے سادت دارین ان کے لیے وعید دارین ہمارے بزرگوں کے لیے سادت دار ہیں اب اس کے مناسب وہ شیر دیکھو نا تو سعادت مند ہے اس دار میں اس دار میں اے میرے بیٹے چلو اب فر کے گلزار میں کہاں ہے فرداؤ اس گلزار بتاؤ وہ کہاں ہے یہ بتا گئے نہیں کہاں ہے وہ یہ ہے گلزار فرداؤ سمجھے جی کیا تو ہمارے بزرگوں کے لیے سادت دارین ان کے لیے کیا ہے, داران ہے کافروں کے لیے. آپ فرما واسطے کافروں کے ست غلبون ان قریب مغلوب ہو گئے تم مقافتہ ہوگا دنیا میں وطو شرون جہنم اور اکٹھے کیے جاؤ گے آخرت میں طرف جہنم کے اور برا ہے پچھونا میرے عزیز یہ ادھر فرمایا نہ کلین کا تغلبون ابھی تم کیا ہوگے وہ مغلوب ہو گے اب آگے نمونہ مغلوبیت لکھو ابھی تو مغلوب ہو گئے کد کان الم آیا تو نمونہ مغلوبیت یہ ماکبل کے ساتھ رفت بھی آ گیا بھائی نمونۂ مغلوبیت کیسے دکھایا گیا غزۂ بدر کے اندر کیا غزوائے بدر دوسری ہجری کے اندر ہا دوسرے سال ہوا ہجری کے دوسرے سال ہوا ہجرت کے دوسرے سال ہوا غزہ بدر مسلمان کتنی تھے تین سو تیرہ اور تقریباً کوئی آٹھ تلواریں تھیں اندازہ کرو آٹھ تلواریں تھے تین سو تیرہ مسلمان ہیں ادھر کتنی کافر ہیں جی ہزار کافر ہے سمجھے؟ تین سو مسلمان ہیں تو یہ ان کافروں کے اوپر غالب آگے یا نہیں تو اللہ تعالیٰ نے نمونہ بیان کر دیا جی مغلوبیت کا کہ جو ہم نے کہا نا سب تو تمہارے سامنے مغروب ہو گئے کافی آیا تون نمونہ مغلوبیت لکھا ہے شا شا آیا تن کہ نمونہ لکھو ف فی فی آتا ہے نرتا کا دو جماعتوں کے اندر جو کہ ملی التا ارتقادا کے نیچہ کی تھی یوم بدر لکھو کہاں تھی بدر کے دن دو جماعتیں ملی تھیں یوم بدر ایک جماعت وہ تھی جو لڑتی تھی اللہ کی راہ میں وہ کون تھے مسلمان کا فر دوسری جماعت کیا تھی جی یرو را مسلے اس کے دو مطلب ہیں جی بال کے تین مطلب ہو سکتے ہیں جی ایک مطلب تو یہ ہے لکھ لو پر ہاشے پہ لکھ دو یارو نہ مسلمان کتنی تھے جی جی تین سو تیرہ تھے سمجھے اور کافر کتنی تھے جی جی ہزار تھے آ, مسلمانوں سے کافر شیخ گنا تھے یا نہیں سیخ گنا سے بھی کچھ زیادہ تھے یا دگرے تھے لیکن ادھر مسلح میں لکھا ہوا ہے دو مثلیں حالانکہ دو مثریں تو نہیں تھے کتنی مثریں تھیں تین مثلیں تھیں مصلاحم کے اوپر ہاشیہ لکھ لو تسنیا برائے تکرار کبھی تسنیا سے دو مراد نہیں ہوتے کیا مراد ہوتا ہے تکرار بہت زیادہ مراد ہوتا ہے قرآن پاک میں آگے آئے گا فرجیل باسرہ کر رہا تین فرجیل باسرہ نگاہ کو بار بار لوٹاؤ یا دو دفعہ لوٹاؤ بار بار لوٹاؤ تو یہاں مصلاحم تسنیا برائے تکرار لکھو امانا ام لکھو دیکھتے تھے یہ کافر اپنوں کو ذراؤنا کا فیل بھی کافر ہے ہم کا مرجہ بھی کافر دیکھتے تھے یہ کافر اپنوں کو مثل ہم ان مسلمانوں سے کئی حصے زیادہ دیکھتے تھے یہ کافر اپنوں کو ان مسلمانوں سے کئی حصے زیادہ یہ لکھ لیا جی اب یرونا کا فائل آپ نے کس کو بنایا کافروں کو ہم ضمیر کا مرجہ بھی کافر اب دوسرا معنی لکھنے کی ضرورت نہیں خود سمجھ جاؤ گے کہ یرونا کا فائل کس کو بناؤ مسلمانوں کو اور ہم ضمیر کمر جا کے اس کو مناؤ کافروں کو دیکھتے تھے مسلمان ان کافروں کو مصلا ہم اپنے سے کئی سے زیادہ اب آگے سمجھ مسلمان کافروں کو دیکھتے تھے اپنے سے کئی سے زیادہ دو معنی آ گئے تیسرا معنی یہ ہے کہ ہر ایک فری اور ایک فریق دوسرے حریف کو کئی حصے زیادہ دیکھتا تھا یہ تین معنی ہیں ہر ایک فری اپنے مقابل کو دگنا دیکھتا تھا یہاں کئی حصے نہ کہو دگنا لکھ لو ہر ایک فری اپنے مقابل کو دگنا نظر آتا تھا دیکھ لیا جی میرے محترام یہ تو آپ جانتے ہیں کہ کافر کتنی تھی جی مسلمانوں سے شخ گنا زیادہ تھے نا تو کبھی تو یوں ہے اور یہ تو حقیقت ہے کہ مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ تھے شیخ گنا تھے مسلمان بھی ان کو ایسے دیکھتے تھے وہ بھی اب ہیں یہ تو حقیقت ہے نا اب دوسری چیز یہ ہے کہ ہر فریق اپنے آپ کو کیا دیکھتا تھا دوسرے کو ہر فریق دوسرے کو کیا دیکھتا تھا دگنا دیکھتا تھا یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک موجہ تھا پہلے مسلمان دیکھتے تھے کافروں کو کتنی سے گناہ زیادہ کافر بھی اپنے آپ کو کیا دیکھتے تھے سے گنا زیادہ دیکھتے تھے لیکن جب لڑائی شروع ہوئی نا تو لڑائی کے وقت مسلمانوں کو کافر دگنے نظر آتے یعنی کتنے چھ سو سے کچھ زائد نظر آتے حالانکہ تھے کتنی تو مسلمانوں کو کافر دگنے نظر آتے اور کافروں کو مسلمان دگنے نظر آتے تو کافروں کو مسلمان کتنی آتے؟ دو ہزار کافر ہزار تھے ان کو ایسے معلوم ہوتا جیسے مسلمان کا ہوں دو ہزار یہ ایک معزہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور خدا کی قدرت تھی کہ کافروں کو مسلمان دگنے نظر آئیں تاکہ وہ کیا ہو جائیں بزدل ہو جائیں ان کی ہمت ختم ہو جائیں اور مسلمانوں کو کافر چھ سو نظر آئے تاکہ ان کی ہمت بڑھے یہ مختلف اوقات میں ہوا پہلے ایسا تھا کہ اسے سیگن تھے لیکن جب لڑائی شروع ہوئی پھر کیا ہوا ہر فریق ایک دوسرے کو کیا دیکھتا تھا دگنا دیکھتا تھا مسلمان ان کو چھ دیکھتے تھے وہ ان کو کتنی دیکھتے تھے دو ہزار دیکھتے. اب بات ہی سمجھ یار دیکھتے تھے فریق مخالف کو کیا اپنا دگنا ہر ایک فریق ہی دیکھتا تھا دیکھنا کا وسری اور اللہ تعالیٰ اپنے نسرت جس کو کہتے ہیں بے شک اس میں مغلوب بھی ہو رہے ہیں حضور کے موجزات زاد بھی دیکھ رہے ہیں پھر کیوں محروم ہے اسلام کیوں نہیں لے آتے آخر اسباب ہرمان کیا ہیں محرومی کے اسباب لکھ لیا معرومی کے ہوا مزین کیا گیا ہے واسطے لوگوں کے محبت مرغوبات کی شہوات کا من کہا لکھو آ جن چیزوں کی طرف انسان کو رغبت ہو کے مرغوبات مزین کیا گیا واسطے لوگوں کے محبت مرغوبات کی میننسا بیان لیا ہے وہ مرغوب چیزیں کون سی ہیں جی عورتیں ہیں بنی کا من بیٹے ہیں اب حاجی صاحب بڑا نیک آدمی ہے جی جماعت تبلیغی میں چلہ لگایا ہوا ہے تصویر بھی پڑھتا ہے مدرسوں میں چندہ بھی دیتا ہے اس کا دل نہیں چاہتا کہ میرے گھر ٹی وی ہو لیکن بیوی بی اس کے اوپر غالب ہو جاتی ہے ہاں اس کا غلہ دبا دیتی ہے بیوی بی صاحبہ بیٹے بھی غلہ دبا دیتے ہیں کہ حاجی صاحب ہمارے چھوٹے چھوٹے بیٹے دوسروں کے گھر جائیں ٹی وی دیکھنے کے لیے اپنے گھر خرید کرو ٹی وی زینت ہو جائے گی گھر میں دیکھیں گے ہاں آ کیا دیکھیں گے ناچتا ہوا ڈانس ننگے ڈانس دیکھیں گے ماشاء کیا ہی زینت ہے دوسروں کے گھر جانے سے اپنے گھر میں مقابلہ کرتے رہیں گے سمجھے جی تو حاجی صاحب مجبور ہو جاتے ہیں حالانکہ داڑھی بھی ہے ان کی جماعت تعلیم بہت مجبور ہو جاتے ہیں، نہیں ہو جاتے ہاں ایک جگہ میں تقریر کر رہا تھا حالانکہ میں تو دیتا ہوں مثالیں وہاں حاجی صاحب بیٹھے ہوئے تھے اتفاق اور داڑھی بھی تھی ان کی جماعت میں وہ انہوں نے تو پکڑ لیا ایک اور مولوی صاحب کو کہ تو نے مولوی منظور کے میرا شکوہ کیا ٹی وی تو میں لایا ہوں ابھی چند دنر. हालांकि मुझे कोई पता ही नहीं था कि वो हाजी टीवी लाया मैं तो ऐसे बिसार देता हूँ पड़ गया तूरे पर दूरों है कि टीवी लाए वही ऐसे करते हैं नहीं करतेवी और बेटे कर देख रहे हैं टीवी देख रहे बेटे आप मसल्ले पे बैठे हुए तस्वीर अरे तस्वीर क्या फायदा देगी क्या फायदा देगी नहीं मुनकर भी होनी चाहिए डंडा भी चढ़ाया करो हाँ تصوی پھیری من کا پھرا دل نہ پھرا تو کیا ہوا ہاں تیری تصبی پھر رہی ہے من کا پھر رہا دل نہیں پھر بابا ڈنڈا دکھایا کرو سمجھے جی ڈنڈا دکھایا کرو ایسے کوئی بیوی کا ہے نا یا بیٹے کا ہے تو حدیث میں حضور کیا فرماتے ہیں انفک اللہ عیال کا منتول بیوی بچوں کو خرچہ اچھا دو جتنی مانگے دو آگے بھلا ترفا انسا کا آدھا با یہ لاب نہ یا نہیں ڈنڈا ہی کھڑکاؤ آ ڈنڈا دور نہ کیا کرو کیا کہاں پہنچ گیا جی تو مرغو بعد میں سے کون ہے جی عورتیں بھی ہیں اور کون ہیں جی آ, بیٹے بھی ہیں بالکنا تیرن اور خزانے ڈھیر لگے ہوئے کناطیر کا منع خزانے ڈھیر لگے ہوں کہ بہت سے خزانے ہوں پیسے ہوں تو وہ بھی خدا کی راہ سے روکتے ہیں یا نہیں دی بھئی ہزار روپیہ ہو ہزار روپیہ تو اس کی زکوٰۃ کتنی ہوگی پچیس روپیہ ہوگی کتنی لاکھ روپیہ ہو تو اس کی ہزار کی... زکوٰۃ کتنی ہوگی ڈھائی ہزار اور کروڑ روپیہ ہو تو اس کی زکوٰۃ کتنی ہوگی ڈھائی لاکھ ہوگی اب کروڑ روپیہ جب دیکھتا ہے نا تاجر کہ اس کی زکوٰۃ ڈھائی لاکھ ہوئی ڈھائی لاکھ کون دے وہ پچیس روپئے تو آسان ہوتے ہیں ہزار سے دینے لیکن ڈھائی لاکھ بڑا مشکل ہے اور جو ارب پتی ہیں ان کے لیے ڈھائی کروڑ ہو گئے کرب کا بڑھتا جائے گا تو ہوئی اتنا کون دے جب جب کنا تیرے مکن تراج روکتے ہیں نہیں اللہ کے سے یہ خزانے ڈھیر لگے ہوئے سونے کے چاندی کے والا خیل مسام اور گھوڑے نشان لگائے ہوئے مسام کا نشان لگائے ہوئے اس کے دو معنی ہیں ایک تو گھوڑے نشان لگائے ہوئے یہ ہیں پنج کلان گھوڑے پنج کلان گھوڑے وہ ہوتے ہیں جن کے چار پاؤں سفید ہوتے ہیں چار پاؤں اور ماتھا بھی کیا ہوا سفید ہوا گھوڑا بڑا بہترین ہوتا ہے پنج کلان اور دوسرا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ اہل عرب کی عادت تھی جو گھوڑا عمدہ ہوتا تھا نا اس کے اوپر کوئی نہ کوئی نشان لگا دیتے تھے وہ عمدگی کا نشان ہوتا تھا تو بعض لوگوں کو کس سے محبت آئے گھوڑوں سے محبت آئے جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آئے گا آگے گھوڑوں سے محبت تھی ان کو سمجھے گا اور گھوڑے نشان لگائے ہوئے لیکن گھوڑوں سے محبت جہاد کے لیے تھی میرے شاعر سے حضرت امروٹی رحمہ اللہ تعالی وہ گھوڑے پالتے تھے کچھ نہ کچھ کسی نے حاضر کیا حضرت امروٹی سے حضرت تم گھوڑے پالتے ہو فرمایا انگریز کے ساتھ جہاد کے لیے پالتا ہوں اس کے ساتھ انگریز کے ساتھ جہاد کروں گا اس لیے گھوڑے پالتا ہوں تو نیت خالص تھی گھوڑے نشان لگے وال انعام جانور بعض لوگوں کو دوسرے جانوروں سے محبت ہوتی ہے کسی کو بیل سے کسی کو گائے سے کسی کو اونٹ سے ہوتے ہے نہیں کسی کو بھینس سے وال ہر ذمہ داروں کو کس سے محبت ہوتی ہے کھیتوں سے فرمایا یہ دنیاوی زندگی کے اسباب یہ کیا ہے دنیاوی زندگی کے اسباب فانی ہیں باقی ہیں فانی ہیں تو اللہ کے ہاں جو نعمتیں ملیں گی وہ باقی ہوں گی یا فانی ہوں گی وہ باقی ہوں گی ہاں اس کے اوپر وہ میرا شعر یاد کرو نا از فنا سوئے بکا راغ بشو اے دل ربا پناہ سے کس طرح چاہو, آج طرح چاہو. آج سوے بکا کس طرح چاہونا در پنا در پناہ پناہ پنا سے برگاہ کے جاؤ دیکھو جی زال کا مطالع حیاتی دنیا یہ اسباب ہیں دنیاوی زندگی کے و اللہ حسن اللہ ان کے ہاں اچھا انجام ہے حسن ماں کا من اچھا ٹھکانہ بھی ہے اچھا انجام ہے تو اس حصے کے اندر تجہید من دنیا ہے اور ترغیب الال آخرہ ہے دنیا سے بے رقبی اور آخرت کی طرف ترغیب دی گی من منت دنیا ترغیب الآخر جب فرمایا کہ اللہ کے ہاں اچھا انجام ہے اب حسن باب کی تفصیل ہے کل ا نب حکم اس سے کس کی تفصیل ہے حسنِ, ماب یا حسن انجام جو ہی لکھو حسن ماب کی تفصیل آپ فرما دیجئے کیا خبر دوں میں تم کو ساتھ بہتر کے ان چیزوں سے مشارہ کون بنے گا وہ سب چیزیں مذکورہ لذیل واسطے ان لوگوں کے جو ڈر گئے متقی نزدیک رب ان کے جنات ان تجری منطاط انہار خالدین دین پڑا ہے نا ازواج متحرۃ پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور رضا مندی ہوگی اللہ کی طرف سے سب سے بڑی چیز ہے کہ اللہ راضی ہوگی رضا ہوگی اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں ساتھ بندوں کے اللہ یقولون اوصاف متقین الذین نتقوا متقین کے لیے بہشتیں ہیں اب متقین کے اوصاف کا بیان ہے اللہ جنہوں یقولون اوصاف متقین میرے عزیز اللہ جنہوں یقول اور کی آسان ترقیم میں اپ کو بتاؤں کہ العباد اس صفت بناو اس کو محسوس سلا ہاں ویسے مرفوع منصوب ہر طریقے پہ اتا ہے یہ الذین یقولون جو کہتے ہیں صفت صفتن ایک صفت نمبر ایک اللہ سے دعا کرتے ہیں اے ہمارے پروردگار بے شک ہم ایمان لائے بخش دے ہمارے گناہوں کو بچاؤ ہم ہمار سے نمبر کتنی جی دو سابر کے تینوں کے اسما کہ اچھا جی وسعد یقین سچ بولنے والے نمبر کتنی والکان تین نمبر چار فرم والمنفقین پانچ نمبر خرچ کرنے والے والفرین نمبر کتنی چھ استقفار کرنے والے سحری کے وقت شاہد اللہ الا اللہ مضمون توحید دوسری بات ادھر بھی ہو کا لفظ ہے یا نہیں ان لا الا اللہ کے نیچے کالی کھولی جی مضمون توحید دوسری بات تو انہو لا الہ الا اللہ ہو یہ دعوی ہے اور شاہد اللہ پہلے دلیل باحج ہے دلیل پہلے دے دی ہے اللہ نے جو گواہی دی تو دلیل باہج نہ ہوئی تو شاہد اللہ دلیل باج پہلے ہے انہو لا الہ الا اللہ ہو یہ دعوی توحید کا ہے بعد میں ہے نا دلیل کے اور ہے دوسری بات ول اللہ ہی گواہی دیتا ہے فرشتے بھی یہ دلیل نقلی از ملائکہ وال ملائیکہ نہیں تیرے کو دلیل نقلی از ملائکہ و العلم صاحب علم کی گواہی دیتے ہیں یہ دلیل نقلی از انبیاء و علماء صاحب علم کے کون ہیں جی انبیاء اور علماء ان سے دلیل نقلی دلیل نقلی از انبیاء و علماء تو کتنی دل آ گئے جی دلیل باہ جا گئی اور دو دلیلیں آ گئیں کائمن کس سے حال بن رہا ہے لفظ اللہ سے گواہی دی اللہ نے درا حال کے قائم ہے اللہ ترح. ساتھ کس کے انصاف کے لا الہ الا علو اب آپ کا میں امتحان لیتا ہوں جبlی جبlی پہلے جبlی لا الہ لا اللہ اب بھی لا الہ الا اللہ اب کیوں ہے لکھو سمرائے العزیز الحکیم ثمرائے دلائے انتین حقانیت حکانی نسارا کو کہا گیا کہ ہیری پیری نہ کرو عیص علیہ السلام کو اعبن اللہ نہ کہو خدا نہ کہو مسلمان ہو جاؤ اب حق مذہب اسلام ہے یا دوسرے مذہبی حق ہے وہ آج کل تحریک ہے تمہارے پاکستان کے اندر یہی تحریک ہے کہ تمام مذاہب کو کیا کہو حق کہو کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی برحق تھے تو ان کا مذہبی برحق ہے مو علیہ السلام نبی برحق تھے تو ان کے مذہب کو بھی برحق کہو یہودیت نے برحق بر حق Oh, نبی برحق ہیں اب بھی نبی برحق ہیں لیکن ان کی شریعت منسوخ ہو چکی ہے یا باقی ہے لمسا خود بھی زندہ ہوتے تھے میری اتباع کرتے تو کہاں یہ بر حق رہے گی دی؟ انتین علیہ السلام حق نتی دین کے ساتھ لاب المرضی انت دین المرضی پسندیدہ بے شک دین پسندیدہ نزدیک اللہ کے کیا ہے اسلام ہے اور دین کوئی پسندیدہ نہیں و مختار فلا دین یہ الکتاب یہ اہل کتاب کو زَجْرَ اہل کتاب کو یہ پہلے آپ نے پڑھا تھا اختلاف کس نے ڈالا مولویوں اور پیروں نے بات علم اور پیر کب ڈالا بہجن بیند ہے وہی ہے اور نئی اختلاف کیا ان لوگوں نے جو دیے گئے کتاب کو یہ ملنا پیر مگر بعد اس بہادر آ گیا ان کے پاس علم بہ جان بین آپس کی جد و سے اور جو کفر کرتا ہے اللہ کی ایتوں کے ساتھ اللہ جلد حساب لینے والا ہے فین جوکا سلوک رسول بھلمعن دین سلوک رسول بالمعن جو ضدی ہے نا نہیں مانتے ان کے ساتھ کیا سلوک ہو بس اگر جھگڑا کرتے رہے تیرے ساتھ ہے میرے مابو تو آپ فرما دیجیے تو واج اللہ تاب کر چکا ہوں میں ذات اپنی کو واسطے اللہ کے ہے من موصولہ ہے پڑھے گا تو پہ یہ چوڑے گا سلم تو کا تو نہیں ضمیر پائل کا اس پہ پڑے گا لیکن آپ سوال کریں گے کہ ضمیر مرفو متصل پہ ہاتھ ڈالا جائے تو تاکید ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ تو یہاں آنا تو نہیں لکھا ہوا تو اس کا جواب ہے کہ فاصلہ ہے کیا جب فاصلہ آ جائے تو تاکید کی ضرورت نہیں پڑتی کیا فاصلہ ہے واضح آپ سمجھ آئے گی نا بس آپ فرما دیجئے تابع کر چکا ہوں میں ذات اپنی کو واسطے اللہ کے میں بھی اور جو میرے کون ہے متبے ہیں وہ بھی تابع کر چکے اور وہ لوگ جنہوں نے اتباع کی میری وہ بھی اللہ کے تابع ہیں اور کہے دو واسطے ان لوگوں کے جو دیے گئے کتاب کو یہود و سارا اور امیوں کو بھی کہیں تو امی کون ہے دی یہی مشرقین مکہ اسلم تم کیا تم بھی تابع ہوتے ہو پس اگر وہ تابع ہو جائیں مسلمان بن جائیں تو ہدایت ہی یافتہ ہیں اور اگر پھرے رہیں تو تیرے اوپر پہنچا دینا ہے آپ نے اپنا فریض کر دیا آپ بندوں کو اللہ کے حوالے کر لیں اللہ دیکھنے والے شہید اسلام ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام -e مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اسلامی موائز خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا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 www.shahiday